فلاحر فی واقعی ولدل پردین له ق لكم اندي خضاان الله د تا صده داونكم دا چې زما س غني دلهدي شراشي تابشي تقسیمكم ولادممل الغ با دا دو لكمم چې د په غباني فيم ولا قور لكم دذادعون لكمم چې زګني فرستما ان تويله ما ي حيا د لكمم مكر دغ حكمم چېوا ک ما کو مشرق او بسی ماہد برابر دے لو بنا افنا دفک کرونا لون ط بنا برابر ندی عالم اور جاہر برابر ندی اپنا دفکی کبتا سب دل بہن خافار بہن وہی لوپدی قران بارا کسان چھی دی فضربنا زنیلی دی کی جم کرش دی قدرت لاسہم من دونی من ولی ولا شفیع مشی ظفرض سما د اللہ نہ بظہ حمات كون کیبل زفرہ سون وری دی اللہ نہ ولا تدل جن مرشین نزول کی ذکر کھین ابو جروت باشی بدلی چ کم سنا دی کوری شو ناغمکل نبی رسان توری چ من گو سامج من شوص مجلس کی دا ساتھوستافی اگر دار مومن مومن مخلص چی من اگر کمال دار لیکن اگر مازیګر. یریدون وجھاها اراذ کیذلذ ذات اللہ مالک ابن صاحب امین شریفت امام ابن صاحب کتاب دین شمع صاحب اور سید صاحب ستان فدی مار تو سے وثردهم دا جواب دنا دے پھر وثردهم جس سے وشڑی نہ فتكون میں ظالمین تا جواب نہ دے فتكون من الظالمین شمت الظلم قوم خلاف سو کذالک فتن الله بعض بعض نیکو روحا من اللہ علینا امتحان <سؤال> کو من اللہ فتح <تصفح> ارے صلاح ہو بیہدو شوکو شوق سلام کے بوائی اگر کی تو سلام دی تو سلام البرم شنا کر جگہ چا منا بھی جہار فلاب دھی بندو گفو رحیم پہ نلادی بخر محرو پہلا مہرو رحمت اللہ او ایده د معنا د وقد کلخصصل الات ل تبيسب المجرنو داې به منګباربار د دوحدانته زیرو خاه چې بماه اوماندار خار شي ل تسب المجره والمؤمنين د ت کږ اتف په هد المتقابلين باني دکه دجه دليل د معابقانو په معول کبانې مثال د غې د فار ک ش چې بر د حلر متقابلین دی نیو ذکر ش ه فاغ انندلاات کوئ ک د مجرمین مقابل ممنان دی و ت تصبی نه سببی مج د کبری د اختتفاب اهل متقا ک بیا کل خیر نه د کبیی د اختتفاب دل ک ولی دلی لی معب ععلار الکییا دللی دلیل د مپ کا نه مع کیابانې با کر کوئ چې کل کله کله دا ال اناقتفاب متقابل و کقرآ ق دهلی دلیلی معب ععل الکییا۔ دلیل دا, ما ما ان کیا دا مجرمین مقابل دا دے دا دلیل دے لکا حر دا دلیل دے دا سبینا سبیل المجرمین بیانو منگا دل بیا بیا درل کمر ہر ہر درل مالا داسبین سبیل مجرم لالد مجرمانو لالد مجرم او مومن ممتاشی مشرق او محدودی مشرق مشرقی مشرق بخم لگی مسرت مشرقی عشم از دت خلوب عشم ازد خلوب وقلاف من دے یا هممو چې پووی چغلکو م سريد ودان بانې ب د د د دیر پاه چې بیماه او مشرک او محد جدا شي پر دسببی نه س م چ چې لا د مجره او لادو, لادو, لادو انی انی تدعون من چعادو میلانو اننی نحيتو نفر ش بعضته کو اندی نح ببد ن ت دوونه مندون الله ز کم چې بعدو کمم دته سا تا سره ب سووا لانهله ع وامو ت سا سر خیر شااتو خ ضررتتو دا نہ صرفت اور نداء عبادت دخلوا عليه قل لا اتبعواكم تاسم المتبعين لهوا يزد متبع الهواات عابدان قل لا اتبعواكم مذ تابين ذو شاد ساسو قد زلل زيزم وما انا من المؤذين قد استاسو ذو شاد تابدار شيتاسو كيزل عليكم ونيزا قد زلل زيزم وما انا من المؤذين زما بيكم راوين بذا وكينين ذو سمدار ولا اني لا بينه من الرب وقذفتم تاسو دلیل خدما سازاب نبی زمن جواب جلو نبی مزمن شرزق مشرقی رو عذاب خبر آزادی نے اللہ <سؤال> بحان کے اللہ بار بار نماز صبر کو ڈیم نہ کاو لقد جعل الامر فسر شیو کار ہم نماز میں نماز صاحب رہا اس ویل کو جن پھر کار ہمیں نماز میں استغفر اللہ علم عالم بالصالمین اللہ پاک فید بحال پا ظالمانی ذک ثولسم دلیل دے اور دار گنہ پھر شر فل عالم وعنده مفات الغیب الاعالمها الا هو اللہ, اللہ سے کن جو کم چا کوٹے کے تم دے مکنی سات لاللہس پوچھے بانی هو مگر صرف یو اللہ بہارے <سؤال> لا ينمو في استفال دم ولا يقول سان ما غير في الا غيباني ولا حبه نفرد استدانا فتيار ودسمك كي اون لامدا ونوج يا حاتاد علم في كتاب مبين ماذا تقول ذلك بعد نفن ذلكني جعل اسم ذليل والذين افاكم بالليل ما في ما جرحتم بالنهار وهو الذي ذاه غضره وراثين افاكم بالليل ثم وذكر تاسرش في توفيق ما ننا بِاللَّهِ جرَحْتُم جرحْتُم دی اللہ چوس روا جرا تم بن نہ comfortably قاضے حضرتے و moż بیرے آویے، جو کہ شروع کو اپنا کیلوم کرنے تو یہ واقسقت نہیں چاکتہ و ہرہی کو اتبا بعدحانا مبالی کرتے ہیں، اور کہ شروع انہیں پрыسے رہستے ہیں تو کسن اللہ انہار انہیں پھرگائیں پتل ہضر کی بنیدتا ہے اس رسول م umbreین ﷺ کھ mangaq عباسی کی جو رہے ہیں مبالی کے ساتھ م 않는 تین کو صفما ہو ،Yeahーハ沒錯 آویه مبالی pap airlinei som刀 ال produitslara گئتی ہے آود آقاresser مبالیے کے اين ہی اور ہرانے چود ازمر کی ہر توفی چودشائز راہی مس بس بمل بانی توار اللہ قدرت والا ذات کوئی دفعہ انسان میں دے اللہ خبر در درکا ماروار حفاظت جی دام دیا دی. دا ہر انسان سراد سرو فرش دی بات ذکر کئی سرور لکھن کی دی کہ رام الکاتی بین او سرور جہاں پذریش پک پر السلام علیکم حافظ زرداری یہ بتاسمان پرستی عبادت کون کی حالات و ضمار اسو حتے جا جاہ تک موت تو فدہ رسول اللہ کل چراشتن ساسن مرگن تو پت رسول اللہ اخر جا گن اپ چے رسید من روح وہم لا فرتون ذ ذریب الكمی ان کئی کم وقت من چلام کمقام کر ل بھا ایک عزت غزری برتغیر راولی ولاهم لا بتین کمیاں نی بھی کمے کون کی حکم د اللہ کے ثم رد ال اللہ میں واپس رسنا د چ متصری متصرفن بالثواب والعقاب بالحق ما راضی کر گئی اللہ دے متصرف دے سزا دے سنا سزا دے کا پادس بن الحق العدل متصرف دے پ ثواب پ جزا کی پریشاس باز سلا ل الہکم اللہ, اللہ تشار دے سلو دے وہ واسل الحاسبین اللہ نے حساب کتاب کون کے وی علی درن ہو نا خدوب ویلا یو سڑی ویلا بس حساب ترنگ بس حساب کتاب بنوا واسل دیر مخلوقات تے اور دیر دی نسنگ با اسر شی حسمرحاس بین اللہ حساب کتاب کی من شکر کلبریال <سؤال> قریبت صرف مشرقین صرف دریا تعاض کرے سورت عال کبوت کی سرت الکمان کی سورت منی سر کی فلی مقامات کتابی ذکر کئی لیکن رسیگ رسیگارے شیتا مشرقی کیوں حاجت کی فلی تکلی تو پڑو اڑو کیسیبت کے صرف اللہ گرد وئی رحمان سورة انعام ذاہ سیو دل سرات اللہ سراتونکی نفس شرکی دقائی اور دل سرات اللہ سمنم مالنات آخرے فرین نفس شرکی فعلی اور نواعد شرکی دقائی لیکن ذکرش و مخیب اور نواعد شرکی فعلی تارنگ سرات سرکا سرس ساعدلہ اقلیہ فما آف سرید توحید و فرد شرک مانی مخیب اندرلس اہد لائل ذکرش و فما سرید توحید داشپا حسم دریب لیکن فما سرید توحید بانی اور وہ القاذنا علیه و سالیکم عذاب من فوقکم و اللہ قادر ذی شرور کی بتاس منا عذاب تو فاسخصاب سنا دت سنگے چی بنو ہلے صلی اللہ علیہ وسلم پکھو ما نے ہات و نے سمود با نے پدی با نے کدو فاس خسب شو دت سنگے یی کلو قارون خسب انال کان علیہ سل لو دو قوم دنو ہلے صلی اللہ علیہ وسلم کے کے اللہ, اللہ را اور خلاف اولاد شاغردان دی. سنا <تصالت> دو او جو سا سنا چا خلاف ڈل کبازیت اوم شیا ڈل بازی کا مخارفی کم و ختمان ختم کم کی حران کی وارت جو او او اعلان حاس مطرف مگر دیتا تو کو مغردی کتاب دے ساب کتاب دے مشرقی نے بتاز مقرر کی تقسیب باری جواب لکولر نہ خبر واغ چبھو منکریفار مقرر مقررہ اور لا خبر وے وقت, وقت مستقرو نہ خبر وا بھاغے نا مستقرن د پاارر وقت مقرر دیپل وختے مخبر رای دسے ن کے مطب پہہ اللے مک راولی کنیے او سووفہہ مون ز چې تاسو پیشچ ک چاہبد لاپ زجل د پار د زیینو زارہ ت لزی نے کو عضو نہیا دنا فار ہوم کل کیینے تاں کسان چہی فاد زمویں ک ٹو کو س استے زیاتہ یا خوو ن پاد دینا کہ نوی پ ادرویں کے پ ٹو پہسے اد سہ ار ذکر جزان جان بچام کفارم ذکر ظالم ظلم سر دعوت او ور کی جاگت نے لازم دیکھو متقین بالفر اور ظالموں تا ظالم لازم دا دا ان بعد تا کہن بے دنگی دا امر سرور فرید راضی او کجھ نہ ابھی ظلم کیو دےو تو سر وے ان بے ذرفت راضی تیں کہ نست قران کریم دے سر تنفار کی پت کو فتن اللہ تسی بن الذین ظلموا خاصا لازم نے فرید بالفر اور ظالموں تے ظالم فر جزان بچی جو ظلم دا و الذین اتخذوا دینهم لعبا دا کسان چن دے خلدین رٹو کہ او ہے خالدین تو کرم سے گلہ والے دوگہ کے یزرت دنیا ایات کی تقریبا تو معنی دی یومانا وزر الذین اتخذو دینهم اضافه ملابست مناسبت اضافت اضافه دین دی تا دین سے ہی مراد دے دین مراد ا دین سے سیاحات کم اللہ نے گرے دے خلق دا تو حضرت انبیائے مسٹر السلام اور سیدنا بیلے السلام کو صلوات و سلام از قران دین دی تجزئن ان هم مقلفون علیہ دیپدغی نے نا, نا مشروع ابائے کہ کم مشروع ظاہری بریف مکلف تین دی وجنا اضافہ دیتے ہو پر شما دار و ذلیل الذين الدين बारे परवाह مساتا لا ثبال بهم و ذلیل الذين اتخذو دینهم لعبا و لهوا پڑھیدا قصان داگی سا اخنا مجلس کی میں کہنا وہ غاوی من پروا مساتا و ذلیل الذين اتخذو دینهم پڑھیدا قصا چے ول دی خلذین جلی مکلف دی فعمل قول صفا ایمان دی تا کاری گی کافر کافر دی اسلام دی دی تو تو لیکن چندا کاری کاری دنیا کار و تحقیق نہاؤ دا بے کاؤ بل دنیا کار کاؤ دا دنیا کار گاری تو وہ پیٹ اسپتھ پرانا ہو بولا ہر سال کرے تعلق تھا وغیر رات دیا کنی بڑوں دنیا دو کور دین دیا جنا دین واری گی اگوتاری وغیرہ دنیا دے جند دنیا دیو مانا اتخذو دینہم اضافت مسا آدر ون سب آگ لیکن تھا محبت رسور وی دارگیری کباروں والا تھا ڈب مزارہ سدولیا کی نا چنکاتی چاریہ کم آبادی لیکن مسلمان دینت تخزم وا تم الات دنیا دین سے تعلق فنور کو فضے قرآن بانی اللہ تب سلام لا مقدر پنور کو اللہ تب سلام سنبے ماں کا زیرا حالات ہلاکت نہ بچی سبب بچاؤ ہلاکت قرآن دے بیاں قرآن دے بھی پنور کو فضح قرآن بانی اللہ تب سلام بن بشیب نام لے سلام شب نفس نفس نفس مجرمات و اللہ مجرم تا دل کفر کامیرا دل کلو خزمینا کبھی درکی دگا نف سے مجرما لاؤ خزمینا دل کلین لاؤ خزما کبھی دور کیمرا لا خزمین لاؤ خزمینا بگ سیکھی گیت نمبر آٹھ دیا مس مہول اب تھی جو رک د اللہ داخللی س د ذااب د ور حمت مع تو خ بله می هم نه قبلی کېېنا کامل في جارم داره و تعدل کل لا ن دای خ نهیوررکئ د نفس مجر کامی د في جا اوخدممی ل نبل صیخی دنا اولای کل ظین سېو دا ان حاب شويدي کو سو د ار با چې کو معماو چل کې دي شراب او من منہامدی پار خاص د ګرم و بنا چېشین وجود۔ کو مخ... من و چاد کہ بینن شرثولمنگتا نہ تنیر وسورشمنگتا کچھنے خلاف حکم ونورذ والا کا بنا وا بوچ من کو فندمان پسنگ نہ اللہ مصطار کو دل چلاق تبن بحاجت کہ اللہ دے بنوں کہ غیر اللہ مثال دلی ونی دے نہ چغات قواب کے مثال لکلی ونے کلے سے شعیطان فلارت پرشاد تا تابانی اس ثوۃ الشیطان ا ما بریم اس معنی بالا کہ ازلتهم پرشادا چامرش گمر کر ونے شیطان پدمے کہ حیران در یا ایساوات و شیطان ہمر تو شیطان بیتباع الحوا ما ناز غیری پرشادا چاوانی کے ماسکرہ سے شیطان استعمال ہوا ان پر کے حیران دریانوی اھنا ہوا حیران دریان دریو منا کئز کلذی ایساوات و شیطان پرشادا چاوانی جانو شیطان بھی محوت حیرت نہ کر صدا تی دگیلے کلذی ایساوات و شیطان پرشادا چہران کل <سؤال> شیطان پز میں کی جہران دریانوی انما لو اسعوا يدونه هم زمر گروی شراب ریذند الهداب طرف دے ذات پانی اسلام بنی اتنا او توے جنم کا بیان ارشاد کو ان هو الذل اللہ والهداب دین دے کفار چ بننے دے غیر دین دے فر ان هو الذل اللہ والهداب مشرق وچ دین سمنگ دین دے کو ان هو الذل دین دا اللہ دا سید دے شرقت برن بھاجات کہ اللہ دے او امرنا انسلم رب العالمین من کرکم لا امور مسن حادث تثبوت واناقيم الصلاه حكم لله سنن فيما مد كده ماذ يريد الله والذي يتشرون دي الله توتصمرنا ان نسلم وامرنا انقيم الصلاه من حكم الله شند فابن شو اناقيم فيما مد كده تسن ما الله اغذات دي بتس يمكي جقامت سا سنه والسم دليل اللہ جی بالحکم ماولل نهدي خلک سوماات او لاړل حق الله ادتی چېی دک م کو د فار دی چې درت ک حم صبان چې ودانیت درله د قدرت درلا دیوجله دی و می کوو کو خی کونا او ف رضبار چلله باکو موجود چا د موجود یو میں کوو ټول جات درله پ دی سے او باره چت چ کو موجود کو موجود ی قول حق۔ ونادار نی ده مل کو نظر د اختیار د پاور چې په کوو پشپلی ک لی ملک من ک ل قیمت ل مل کاه د اختیار پهرض بانې په دنیا کم دی اوکن پاورې بوک وک د بعد شحتسلطنتدعوی کوئ د برې دا کوئ ته توک شي کووری مع کېو میدین مز کول مل کو یومبدل حدل کو سری مل ک رالی مد مل کویوم ل لا ح کا نسلترت د چا لوگ پتھتے ہیں کہ اللہ الواحد القحار و لہو الملک یوم ینفق بسور ان اغلد اختیار فورد معنی جب کئی وکنش پس پہلی کی عالی ملک پس سلیبت اگر چلی کی والعمر یوم اذل اللہ عالی ملک ایبی و شہاداں مخلوق نہ انسان اگل ذرات کا ذرہ ذرہ شید خار وصورت پس شید اللہ دعنی نباہر کی دے رشی عالی ملک ایبی مخلوق اللہ <سؤال> تقسیم بے نسبت اللہ حکمت حکمت مسلمانی ابراہیم علیہ السلط السلام نے اجمال اور دنوں نے ابد ابراہیم علیہ علیہ السلام انصاف اور دری تاریخ نباذ مجبور شوی دے خلق کو یازر دا نبی دے صدا ابراہیم رسول قران نوں اتریو دیر کسان دا سی جی تاریخ لترجہ ور کیفو قران کریم با دے صحابہ مبارکاں داں دے چ قران کریم او حدیث دے دہی توصیف کی دا غی فضیلت ذکر کیے بعض مورخین ذکر کیے ر دیر کسان چ کم دو دا تاریخ سے دیر زیادہ تعلق دے او قران سو دا حدیث سے تعلق نشتے ر ہا اگلا تاریخ دے صحابہ وذنامے حال کی تاریخ او دل سنت ایقران اور ابراہیم رسن دست قرآن اور لیکن دا طویل بالکل غلط او غلط اور تاریخی تاریخ کی تاریخی تاریخ یاد کر سنم سنم اور شکل پر شکل داغی محبوب پر شکل بانی اس لئے کہ میں یہاں ہی دیکھائے باتتے ہیں، اس لئے کہ معبود غائب، خدا پیدا ہے، خدا مقام کردہ ہے۔ دو جنہاں معنیٰ ذکر کی عبدالقریم شہر انسانی، جہاں اتنا آگا شکل، چاہاں معبول، معمول وی جوڑی پر شکل دا معبود غائب بانی، آتا اتنا خدا سنا من، چاہاں، پرشتو اشکال پر خلقائقنا چاہاں، دا نکان بندگانا شکال جڑا گن، آتا اتنا خدا سنا من آج سیتو جسید ان کو کبھی مبین ان کومراہ ریپ گمراہی کی فروتے ان کو ڈپ گمراہ ری بلکی داغمت مرغی وی ار کبھی ڈوپ گمر کار کے ہنووری بر یو م س دہ کےہی او مننگ برہے رائہ قدر پ معو نک ہوئیکی وے کو ت لبی ہی ما تو پلے معذب دی لی ت لہ زی پان دے پے بانے پر داہ کاافے کے ے کو مہ زی پے ای ما تو پھن لے لیست الذی به ولی کون من المؤمنین ذلیل نسب دیمانی فریدل اور جوغہ درل مر موجود ہے بس مانو بنو کی اور شری دیکھیں کون کرے بکلا فرما جاء ترکم مشریکین بالقواکب علی فرما جاء علیہ لازم مناظر المشیکین بالقواکب فرما جاء علیہ ان اراکوا کبا كن جاریق زمانشوی زک سوریل شے خاری کرچ ویل ستوریل را قال هاذا حام قدر اوقرام کر دیجاج کی نہ صاحباد بالکل غلط نہ شان دام خود نہ بل بلبل آفتینسر لاحب لا احب العافيه مولا ارم ذکر کئی شر قران نور الامر کو ظفے مقام کی ذکر کاو لا عند ان وادیم اور تو بی در لا احب العافيه جو خریرہ فدی ابن وادکی بی در نما کردا ناذر احب الافین تبو ابو خناق کا کافر کی پریشان ابراہیم علیہ السلام علی برم ما فلما, فلما افنا قال لا احب العافيه فروت السورین واد اعلان ابراہیم علیہ السلام روکو کو مغاززون را فلمّا ارأن القمر باذان کر جوری ابراہیم علیہ السلام سو میں چمکدارا قالها زرب بالاحزر لئن ميعادني ربي وكيف بعد ذكر نام مزارے معنی منسی لئن ميعادني ربي كما تن میں ہدایت کراما کہ لا كونوا من الظالمین سمعوا لكم عمران ہممخذ الله فما تهادت کرے وقذارکہ نبي ابراہیم منكو تصبا واس والارض کہ یاد کرے طرف سما با طرف تم سریت ہدایت درے کر کیو معظم دکون ان بی ہے حفلرین حقن مقابل دا جنیف دائل من حق الا باطرین حنیف مقابل دا جنیف من من من حق حق او حریفاد لال پتر دین پر رسم کے مگر مگر چل پاک اور قرہ سورۃ یہود کی نعوذ باللہ و صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یہود غلن دار در کی عدم کو ورکلیوا اور داغی فبار کیم داوی سورۃ نع سورۃ یہود در بند سوم نمبر قالوا یہود ما جئتنا ببینۃ مما نحنو بتالک یا لا تنن قولک اویل قم حضرات علیہ السلام اجانے یہود علیہ السلام تا میں تھا اور نَمْنُكُمْ بَرِيئُونَ وَفِي خَلَالِ <سؤال> الرَّسَالَةِ <سؤال> نَادَوْجَنَا محاوری مطابق مانا ٹکر وزگار ان بری امت شری کون چند مسلمان برا نفار ان بری ام امت شری کون سنگی برم سلام انی بری ام امت شری دینی کم لفظ ابراہیم علیہ السلام <سؤال> سم بلا بر خیر ماتا دونوں ان کان خبران کان خبر اجمعوا أمركم يو... ويؤيؤكوا الرایا وشركاءكم وذو شردا شؤن شر... شركاءكم و مالا <سؤال> سلاس ولا تن محرطا دکھ میں تمہارا خبر ہے نا پورے ې نبی سراح په باکیم اندمچی د مشرقینو د دبکې د مشرقینواررپ غ بر چې راغې د فلاله رولی دی چې سسم شااد نه او دا خبرې م کوه فدون تتهکیدونی فلاتون زییرون ک د ذې برې مهور تراتتون زرون س ب کوی ما ته نبی سراتو سر پهشانکې مشرقینو دا ف پهغدونی نه کدونی فلاتونو زییرون تب کتا سما بار دوسرا چہرہ فل مارانچ اوکیدونی بیا تاسو تبیو ک کے زمانماله حلااقات او دقطتل فلااتوم زییررو ان چې ذری پر صبر ان و الله ال ن نه نظرل کتاب یقین معون داې زمان الله دی نظره ل کتابوجل چا دا کوی خوش بل ب سفر وایي خ د ک مکوسلمانه دا ک ش چې یم دا الله دی انی ی الله اولهذ نه ذل کتابه توول بندر لے ہوئے توہین پاک امداد کے دین کار بند کار ہوئے توہین ہا ہو ج قالت ها جني بالله وقد هذان جھگڑوں کر دوسرے قوم دا نو ابراہیم علیہ السلام جھگڑ کوئی سباس ستا سو توحید دالاں کی فقدرت دا اللہ فذین دا اللہ کے وعدہان میں وقد هذان مات اللہ فقدر کو فضل الدین او توحید مانی زنی رکم دا لے ہوساس جتا سے ہزار کوئی دا اللہ سمجھ اللہ فکو کی خراب زما دے کوئی بات تکلیف ربی کل شر اور سر ہرتی است علم زرب زما زکہ ذرا کہ تمیز نسبت فیننا نہوشہ تا. مانا دا تاب, تاب, زیدن نفسن. تاب نفسن تاب نفسن. تاب نبس ذا علم من تميز ذي نسبك توسعنا ربي ذا وتربي كل شيء ووسع علم ربي كل شيء وسعر سدر ذي علم ذرف سما هرثي ربي ذلك مطابق ووسع ربي كل شيء المعرس ذي علم ذرف سما حاصل <سؤال> سے صدار کے بھی مویتے چند فمعبودیت داغمانی فعلویت داغمانی سدلیل سدلیل لیسات فدی برشدہ کارسات دے لحق زبرنے دے پانچات کی دے کیعادت دے مزموار دے آدھے فقر زموار دے لحق زبادت دے, دے, دے درق زنیاز دے سدلیل ہوکھے وہ قرآن سنتنا جنرہ لگو ہے اللہ تعصف آگی فعلویت داغمانی فمعبودیت مانی سدلیل فایی الفریق دے حق بلا من کمو دولونا شری کل محدود اللہ دینا من یل بس من الام ام نو محت دور اللہ دینا من آکشان سنم یار ای ماں ظلم نی بے حضرات عمل عمل امراب دی دی دی دی کیبدہ دی پار دیر کم شو۔ اوی شکایت علم کا شکایتوں کا جناب رسول اللہ ظلم ظلم دار جواب حاصل جی ظلم کی لُقْمَانُ لُقْمَانُ لیبن منازم چار یا بنیا لا کا مخلوق دار ان تشری عظیم دے نمتقی ظلم اور ظلم عظیم شرک دے ان شرکن ظلم و نازم دے ہو جرمال عذاب شرک اللذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم آن قسان چرکنے کرے دا اللہ پہ وحدانیت مانے نی شرک کرے دے ماصرہ حس قسم الشرکن بظلم نشرک فی الدعاء نشرک فی العلماء نشرک فی تصرف لکھتنگی چاک سام ذکر شوں نی چگہ سواد اللہ نبال چاہتا نیاں مل گئے سیوا دانا نہ بل چا تو کر زولے وی نیاں عبادتوں نزیات دے تفرمان درے جمان من لے وی نہ ولین نسلک مکو مسلمان تو رقم تے نسالین دے چنگا سیوا دانا نہ بل چا توئی نذنیات دے لا فنمان من من سیزن سیوا دانا نہ بل کئی سردا داوی اسلام نا خجر ف ششمو تو پرانی د او گرے تا بڑا چہ رسدا ف خوروان دی, دی. دی کر سرماں روان دی اس کور دی کر سنی دی الی دین امنو و لم یلبسو ایمانہم بزلم سان چیک ن او خے شرے ما سہ کےسم شرک اور کل لا نو هم محدو سان چ د فرے ہ عض پر سمن روان دی او دل کا حج توہ آےہ ہی برہ کای ہ دغ رائچ من کچ پر مشرقی بارے پیشش او دل کا حناہ دا دررائ چکمون کے زمنگہ آدر ہے زگہ چ بر ب سر انہ پخ ت ان راہ مشرقا مجرم مشرق آلومت سے علیہ السلام، او من داسلام ک محسینینادار کے من پور کو خلاص کوون که فعمل کے و کرییا و حی سیا سر دا بان د ابے مص سره مجبال چې ټول په مبانے چې کو ممس عملے سرسلام مکل چیندي و جا تو وجهہ لظی طر سمااتے اوړ د لی ف و ر مشرقی په مصری ٹور بیاے مصراب سسلام چې ممسد ویت تالی ریو خ کو ممس زی کلاے سر محد تقریباً ذکر ترتیب علیہ سلاۃ وسلام دا رؤوس دی سلام دینے سلام اور سلام دیتا ہوں علام یوسفات وا اوباني و میاب مظ ت د پلاان دی حادنا او پ کو من پلاانو بعد د پلارانو دی تا بعض د اولا د دی می د دکر بعض د پلارارو دی تا اوادته یخوا وور دی تووج تنا هم هدنا هم ی چ چا پلارو د نظر د می چې د سا سا تا کے ولو ہدایسری متری مشہور اللہ داخلی تقدیر فرض و تقدیر محبت برباد محبت اللہ گنے برباد نشو تجھے سوا نا نہ بلکہ اس کے غوی شریف دعا کے سامل برباد نہ ہو تجھے سوا دانا نہ بلکہ اس کے لے کے زیادہ سامل برباد نہ ہو ولو اشرقوا لحبت عنهم ما كانوا یا منون غیر ورد تقدیر ذم بیا اور سر سازشی برباد بشی اعمال رضی اولئک الذین اتنا علم الكتاب عدم بیا رسول سلام علیکم مذکور صدری قام بیا المسرات ہا کا سال علم کرنے کی کتاب اور حکمت اور فہم الدین ال حکمت فہم الكتاب فہم مدارک महाराज آقا کتاب منزل بہا ہاٮٔے انصار او سو جو اللہ بن کو فر و کیا دی دی اتباد سلام بانی مقص دسو چې نفر ځ ړم او ځان مقص مزارارپل ماقداکر دی خکې مقصدی داانهکر دی ت چې مدی ل ل م شکر دی ت چې مدی شي د عالمت ته مقصد وکر دی په زمانې مبددا عمل بر حد سان ونا منږه ماقد به ی مقصدی معو منږ د خلک دابیدار کوئ ناکم صاحبان شدي تا بداروام که ک ناهغې تته حقیقت ماون د چېې پ سنا سابي ګه ب د خصص بدي تبیدار دا دا کی جدی و دا دی بلاری سے صرف تابے داری تابیداری کوي. نہم <سؤال> ہلاںرینسیلارو کمارف کم پتی سنگی دلہ منا سیبو یا ولی پی جان دی اللہ <سؤال> در سنگ چداگے پی جان دل مناسب اذ قالو کل چدی دایلانو ک اذ قالو منظر اللہ علی بشر من شیخ کل جویل دی یہودو نظر اللہ بخش بشر بانی 37 بشر پر برکے دے نشی پاغه بانی وحرش راتنے اور دی خود ساختہ دعو اذ قالو منظر اللہ علی شاہ بشر من شیطان جمشریکین و جاہلانو دین انکار کھا قسم ذب بشر تے فرمایا برین این انجیل کار کیں یہو کار کاو د کو مشکل من کار کاو چہ بشر کےہبر کے دیے شي دی یہودوو ما اندرل اللہ وال <سؤال> بچے میں شیوں نظرک الہہ بےدمم ببانے ہ کتاب ہ سہے خل من نظرل کتاب ندی دی چہدع و کہنو چہ لے دے ہاں کتاب چہے راغللیےاسے را جاہ ج بڑے اورے وگ ممسالے اسلام نور انہ سے کتاب جگہ وات سےوااضہ ہنوور مضیل دسلماتوں وہہدنہ ہدات کتاب او ہات و فہ دداخلکو۔ تَجَنُّونَ قُرَاتِيسَ اجْ سَاسْرَ موجود دے درس تدریسم کوے دخلت میت مطابق تن احکام راخلی او سفر دی تجَنُّونَ قُرَاتِيسَ اجْ گرزوی تاسو دا کی تاغه ټوټه ټوټه اغلا د قراتیس بیان تم دونها وتخونها جزانه وی تاسو دې د احکام راځکم تاسو د تدریس متابقت وی وتخون کثیره را دین ډېر احکام چ ساسر تدریس مخالفي وعلمتم ما لم تعلموا مراد دریات دین دی دی او کو درشت تاسو زو رات وزره باندې هغه امور چې تاسو خوینه چپسی بچپسی مسکت کو اقامت پہ زلیلی کا کا سرول خطہ کا بے فریدہ دا جو سم حجت شو فریدہ فریدہ نور سمک سم دا دا دی لاگو ہونا گپ شری صداقت کتابا کتاب و حاضر کتاب و و و حاضر کتاب الاب کتاب حاضم ٹی وی تاجیم دادا کی صاحب اعظمتار بل کتاب منگرال لی دلیل انسل مغرالی کتاب گرا یوما مولی حاکم گوٹے گنی رشید اللہ ختم آزم لی منگرالی کل کتاب گرا دی محض ادار سے مبارک دا کتاب حکمت پکسرے داد کتاب چلانے حکمت پکسرے مارا پراس لی تم سے راہ فرا نے سد کن بانی ستم ذرا خدی کتاب بانی اصل لرا مقام اوملکوه اومن حوا د کانه من حه کېټه د داخلشه ولیتون ز مل <سؤال> کو نه هل اومل کوه چېته نا ه د اومل کوه ه ما اومر حه او ح چاه چې چپ چا د نهدي لو ټوله دنا چاتي د کې نهفرکه اومن حه اوو چپ چاف ددي د آقا کی فاخرت بانی وغیرت یقین قرآن بانی کی قرآن سے لہازی یاکیم زرادند دل بقران تو منی و هم انا صلاتم حافظون تليهم ذنبانك باريكون کی و من ظالم دل جانم دل اچانا صداقت کتاب ذکر نو سجل دفاع مرضین سو ہر مشرک مفتری علی سو ظالم دل اچانا چولکی فالنا بندرو او ہردی <سؤال> <سؤال> زبان ہاتھ جوڑکم زبرؤ پر تفیب تفیفرا بابل قبر مناخت کی فل دی جی دیتا۔ آخری اخرجم داد الزام کے اخری جو آن بخاری خبر خبرو کی نوئی تاس دلانا تور نا۔ جس جی دنیا کے انسان دنیا تبر بنک شانتی انسان دنیا تبر بن راجی نہ سنت راجی سر, سر راضی رس جام باب احمد کے ابراہیم نبازی کر کے ان کو انہول ارد و اکسا ہو جان او کما خان زمان باول قبر وشریگی خبرنا ان اوانتن ارس جباول پور دکھے گم دکھی وکسا تم بن جن لا مات برابلانا تبدیل کی شا کمر ندی نام تم کتا وٹھیش ندیم اَن ہُو سرکا سارا کم بہ نم وسط واسوس درمیان کسی کمر د د کوې دا د دي دقطقطان د دنو. ی بر ل چې ور سرتون کري. منګ فې سرتي کار ک. ق ب کوم قدقط و کوم. و ساسو و سا چې د ک فکوه ب سر ان کوم پو منتمون ساسو چې تا خ کو چې داهدي ان خاص للاهتمام ان الله الله ليس ان كانوا ذاك الكجري تغيير تزلون كي يخرج الحي من الميت او باسي جنذره امرا الى العالم للجاهل امم الذين يشركنا يخرج الحي من الميت او سنكم امرا جنذره ذا عليكم الله تفرید مسلي عليكم الله ديثبتن الله ذاك خالق الحب يخرج الحي من الميت جنم الظفرك ديثبتن ولا الله فان توفقون ان دو نشک مسکر گدور گذرولی نہ سو میں نراب جس ہسمانہ تاگل بر کھنن دا دا مقررن ہسمانہ جارین روان گذرولی نہ سو میں روان پخن مکھے مقررانی یا گذرولی نہ سو میں نہ ہسمانہ فرض صاحب کتاب ساسوں زانے تقدیر الی ذی الریم دال زام تشفیو دو ردی نظام تندر سو دا دا پخستے وچ چلے گی کسن چھ دہرئی ہوئی ندا شبت تریز باباد نظام چلی چوینر دا پختہ کر او اٹھ دیو نہ واہ منو تنکلم نور دے رکھتا مجھے ن اختار دور نظام د سوو میں ده در لا پراس ک دیے نظام دشپ ور الله پلاس کے دیے وجهل ن س کار شم سو کمر حبانہ کرور شپ د پار رمم ساسوو ن می دپار د ساف کے تا ساسو ظ کا تیر عی دریم دا ظام دشپی دوور ی سان د و میداد زارو ضرور زیات عدو پ زیته دا بچنا ی ب شتم دلیل اول ن جا ل کومن نوجوارری ت تو بیا حالا قدرخوا ات ور سا سرباروروری چې لای شریف دلیل قد اللہ قدرت قدرت نے کہنے سر نے اس نے عبد رنجون دیس عبد طبایو نے اختلاف عاماد کے جرید دار کار ویل گسون چہری ہوئی تو قال اختلافات نے والذي انشاکم من نفس واحده ذا کمال القدره الله الله عز ذات میں پیدا کہ سر من نفس واحده و نفس نچہدم علیہ السلام دے مستقروا مستقروا برکم مستقروا مستذاد بل معنی کہ مفسرین مستقر مستذاد کہ ہمارا فی ارہام الامہات ام خبر کی بی لکھی یا نمون لکھومی یب کہہ چائے درشت وہ دور سما مان اللہ قدرت والا ذات جی کی ورزن باران چستیا میرت سما مان اللہ قدرت والا چراوری جی زنا باران اب نباکل او منګه د باران پهایبانې هر کسم بټي نبا تک هر قسم بی پهخمن زه بر منګه دغ بټه سانان کشن نکرو ح چه سمنږه سانګوره داې سری یو بربانې دغنو بګې ته وګوره د ش وکې ته وګه د جووار وې ته وګه دګورې وګې وګوره ح ذ ذم قرن خنوان منتظم وکلا مننا خبر مقدم ذ کجرلنا یانی دو گونٹو دو کجرلنا کنوان ما وجدی داریتن زی وبرسلا و یان گرتو گره یوبس جختلی گدنی خنوان وجیدی دانیتن جخت یوبسلا و جنات اوزرون بون بدی منی باگون دانگورنا وزیتون اوزرون بون انرا ور رمال کنون من نار للا مشتبههم غیر متشابه جو شاندی فرانکی غیر منی مشایق خوان خوان کی انارا انگڑی اور اور درتے دل <سؤال> دا ور جی کروا پھیکی اون زریدا زاہرت پہ ہےت اون زریدا اس ہمارے گوری تاس میو دے تھا کرچ میو نے سی وین آیا فوقی تاس پھوارا دیتا ان بے تم بے عبادت دل ان فی ذالکم ایت للکوم یؤمنون ومخاتبینو صلو پد فدی کی فدیہ کدین سام کی نظام دباغوں نے مخ کی نظام دباغوں نے ذکر نظام دوبارہ انہوں نے کہ نظام دباغوں نے کہ ایک بند نظام پھواگے ہو کہ لاٹھول مر ذکر شو بین فی ذالکم نظام د فظام د می و کې فظام د بسون ک ف فظام د می او کې لاتل ن کومی یو میور سازی مشان ددي د الله دوحانت حال دا کوون دپه چې خید کې فبانې چا هرر کلهزیش دسی ګ بات د مصیبانې مس شروع شو جارون الله شوقا نه دومره د دی دلهلو دن مشر توګه دوه حی ل ورزی دومره ج بي کو جررو الله شقال جندو خل و خهکوه بری برری نو بر ب سر تدید دو بلند درائل و وحدانیتنا بر ذی مشرکین دفاع اللہ احتضاران بل جن جنات عالم گنی و روان مرغیب ش اللہ دهن و خرقونه بنينا ذاك قسم اقم مشركين دي يوكاي زي مشركين ظفر الله زمان ذقوا ان يهود زر بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ويذكر دي مشركين ظفر زمان وثرت مشركين بالملائكه دري منا وبناتم بغير ما جول كيد مشركين ذل الله رالفن نبيذ ذليل يقيننا بغير بالذليل يقين دي مشركين ساق مشركين بالجن دي كمشركين بهبال صالحين دي كمشركين دے خبر واندیم بغیر علم جو مشرکان ڈ بلی ایس بلیم ایجاد بلا مسلم مثال بتاتی ساس راس لہو في السنة ولا في القرآن ولا في الشريعات بدعاً كانت دائماً تذير فارسة مثل الشريع بدعاً كي يو شرط تجنع يو إحداث كل محداثة بدعاً او دائم تدين من أما دعاً تصفي أمرنا هذا ما رأس منه دائماً شرط ترفضيكي يو إحداث كي نووي إحداثاً مكي دير فرصة أصل موجود نوي ندى فيغامبرنا ندى صحابونا ندى صحابونا ندى قرآن شرط تدين اداس امرنا من احدی امرنا من, من ما چ نو احدارے یا پلیو دا دا کم نظام خدا بل <سؤال> دا صرف امور کیاد امور بجو نشنا کون کے بچے رب اللہ اللہ <سؤال> کرنے والے ظاہر کم اللہ رب دس بتنا چھ خاروق رسمان خارو دار بنے دے ظاہم اللہ ربت ساس رب دے لہا اللہ نچر بولت روا نچرے اللہ <سؤال> دے مگر بدو دیو لادل صرف خالق اللہ دے پا بدھ لا باد نشے مبارد فی دنیا کی جی وطیف الخبیر اللہ کے باغ خبردار بے ترقی بے حقرآم رب تاس درندو ادا درندہ جائسے کے جا بساس جا کمب س رب یون راگ تاستاش کیمل <سؤال> ابسرا چار چان پوئے بانی پرینب سی پی دے پہ لو ترتر منا یا چار چلان جاف پران بانی ضرر جہارت بار دے اللہ تدر سوریہ نے کہ